بسم الله الرحمن الرحيم رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه فطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال سوابا ذلك ليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت گزشتہ آیات میں ہم نے فاضہ مطقیوں کا ذکر آیا تھا پھر جنت کا ذکر آیا تھا اور آج آپ کے سامنے اللہ رب العزت کے حضرت کا ذکر آ رہا ہے کہ وہ ایسی قادر ذات ہے کہ ایسا پروردگار ہے کہ رب السماوات والارض آسمان اور زمین کا پروردگار ہے رب السماوات والارض سماوات یہ سما کی جمع سماوات ومین کا پرور دے گا بے سماوات ول عرض وما بہین وما اور جو کچھ بئنا درمیان ہے ہوما زمین اور آسمان کے درمیان اور جو کچھ زمین اور آسمان کے درمیان ہے اس کا بھی پروردگار ہے اور الرحمن اور نہایت رحم والا ہے لا لی لا یملی کوئی بھی قدرت نہیں رکھملی کونا مالک سے ہے مالک سے تو مالک اپنی چیز اپنے پاس جو چیزیں ہوتی ہیں اس کی اپنی چیزوں پر قابل ہوتا ہے لیکن لا یملکونا کوئی اس کے سامنے مالک نہیں طاقتور نہیں من طوابہ کے اس کے سامنے بات کرے منہو اس کے سامنے فی طوابہ بات پر کوئی بھی طاقت نہیں رکھتا رب السماوات والارض وما بينہم الرحمن لا يملكون منه فی طوابہ جو آسمان اور زمین کا رب ہے اور جو کچھ آسمان اور زمین کے درمیان میں ہے اس کا پروردگار مان نہایت رحم والا لا خوبہ کوئی مخلوق اس کے سامنے بات کرنے کی طاقت نہیں رکھتی پروردگار ہے آسمان اور زمین کا اور جو کچھ آسمان اور زمین کے درمیان ہے اس کا پروردگار ہے یہاں پر لفظ آ رہا الرحمن یہ ذکر آہا ہے ان ند مستقوں کے, کے لیے کامیابی تو ایک لفظ رحیم اس کو آپ نے سمجھنا اچھے سبق میں اور یہ لفظ بار بار آتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اندر آپ پڑھتے ہیں رحیم کا معنی بھی رحم والا مہربان کا معنی بھی رحم والا مہربان تو دونوں کے درمیان فرق کیا ہے فرق کو آپ نے سمجھنا ہے جی یہ اللہ رب العزت کے صفاتی نام ہیں ساتھی نام اللہ یہ ذاتی نام ہے رحمان اور رحیم یہ صفاتی نام ہے اکثر مفسرین اس کی تفصیل یوں بیان کرتے ہیں کہ رحمان الدنیہ لفظ رحمان یہ, عام ہے کہ لفظ رحمان یہ عام اس کے اندر مسلمان بھی شامل اس کے اندر کافر بھی شامل دنیا کے اندر اللہ رب العزت مسلمان کو بھی کافر کو بھی کی نعمتیں دے رہا ہے ہر قسم کی انعامات سے نواز رہا ہے تو اس کو کہتے ہیں رحمان تو دنیا کے اندر رب العزت مسلمانوں اور کافروں دونوں پر مہربان ہے تو اس لیے فرمایا مفسرین رحمان الدنیا دنیا کا رحمان ورحیم رحیم الآخرہ رحیم الآخرہ رحیم سے مراد آخرت ہے ٹھیک ہے اور آخرت کے اندر رحم صرف اور صرف مسلمانوں کے لیے ہوگا صرف اور صرف جی لا منه اس کے مخلوق میں سے کوئی اس کے سامنے بات کری قدرت ویکسا کسی کو یہ ہمت نہیں ہوگی کہ وہ اپنی طرف سے پروردگار کے سامنے بات کسی کی مجان نہیں ہر امیر غریب چھوٹا بڑا اس کے سامنے عاجز ملائکہ مقربین شہرا صالحین مومنین سب کے سب عاجز ہوں گے اس کے سامنے کوئی بھی بات کرنے کی قدرت نہیں رکھ سکتا کوئی بھی ضرورت نہیں کر سکتا جی یوم یوم کا معنی ہوتا ہے دن اور کا جو ابھی مان ہوتا ہے یہ رات اور دن دونوں پر بولا جاتا ہے دن اور یوم کا لفظ جو رات اور دن دونوں پر بولا جاتا ہے. یوم جس یقو مانا تک کھڑے ہونا اب سے مرتب جبر علیہ السلام ہے علیہ السلام. جس دن کھڑے ہوں گے حضرت اور فرشت سوپا، سوپا، سوپا، سوپا اس حقوں میں ہوں گے. <تصفيق> بات نہیں کر سکیں گے کوئی بھی بات نہیں کر سکے گا علیہ السلام بھی بات نہیں کر سکے گا ملائکا بھی بات نہیں کر سکیں گے صفوں کے اندر کھڑے ہوں گے اللہ مگر من کے لیے اجازت دی یا رب الرحمن اجازت دے نہ رب وقال الصبا وقال قل کہ یہ, یہ, یہ کھڑے ہوں گے وہاں کوئی کر سکے اس کے جا شخص بھی وہ شخص بھی کہے گا کیا کہے گا؟ بات کہے گا صحیح درست بات کہے گا جی وہاں کوئی بات نہیں کر سکے گا مگر جسے اللہ رب اللہ اجازت اور وہ جو بات ہے گا وہ شخص وہ بھی درست رہے گا اس سے پر آ دی کہ جو اللہ پر ایمان رکھنے والا ہو لا الہ الا اللہ پر ایمان رکھنے والا ہو اس پر یقین رکھنے والا ہو. ایسے شخص کو وہاں بولنے کی اجازت ہوگی سفارش کرنے کا اختیار ایسے شخص کو ہی حاصل ہوگا ٹھیک ہے جس کا کلمے پر ایمان کلمے پر یقین ہوگا اور اللہ حب العزت ایک دوسری جگہ ارشاد فرماتے ہیں لا يشفعون الا لمن ارتضى ملائکہ انبیاء مقربین بے سفارش نہیں کر سکیں گے مگر ہی کے بارے میں اللہ راضی ہوگا اللہ کس سے راضی ہوگا جو صحیح بات کہے گا جس کے دل میں ایمان توحید موجود ہوگی اسی کا منافق کہ دل میں ایمان اور توحید کے نہ ہونے کی وجہ سے وہ اس دن بات نہیں کر سکے گا یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو سب سے مقرب ہیں وہ بھی اللہ کی اجازت سے ہی سفارش کریں گے اللہ اجازت دیں گے تو سفارش کریں گے مگر اس کے لئے رحمان نے اجازت دی تو سب کے سب کے لئے اجازت ہوگی جس کے دل میں ایمان ہوگا اس کے لئے اجازت ہوگی بقری شریف بیوائیت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آخر رساجدہ میں قیمت کرم سجدہ کروں گا میرے اللہ فرمائیں گے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر اٹھاؤ ارفع فار اب سوال کرو اصل تو سوال کرو تمہاری سفارش قبول کی جائے گی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں ہوں گے اللہ رب الز فرمائیں گے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سر اٹھائیے اور سوال کریے اور جو سوال کرو گے وہ قبول ہوگا یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ہے وہ بھی بغیر اجازت کے سفارش نہیں کریں گے اور دوسرے انبیاء علیہم السلام کے متعلق فرمایا کس دن ایک وقت ایسا آئے گا کہ ہر نبی کہے گا رب سر رب سلم پرور آج بچال آج بچالے لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جائیں گے کہ آپ خلیل اللہ ہماری سفارش کریں تو وہ فرمائیں گے اے ابو اے غیری کسی دوسرے کے پاس جاؤ خلیل اللہ کے پاس جاؤ مجھ سے تو ذش ہو گئی تھی اس کے متعلق بعض پرس ہو جائے گی تو میں کیا کروں گا ہر ایک پر خوف طاری ہوگا الغرض وہ سفارش صرف اور صرف اللہ کی اجازت کے ساتھ ہوگی اللہ کے اجازت کے بغیر کوئی سفارش نہیں ہوگی اور دوسری طرف مشرقین مشرقین کا ایک عقیدہ تھا کہ وہ جن بتوں کی عبادت کرتے تھے تو وہ مشرقی مشرقین کا عقیدہ تھا کہ یہ ہماری سفارش کر کے قیامت کے ہمیں بچا لیں گے اگر اللہ ہم سے ناراض ہے یا راضی ہے ہر حالت میں یہ بت وغیرہ ہمارے سفارش کر کے ہمیں بچا لیں گے تو یہ کپار مشرقین ان بتوں کو دنیا کے بادشاہ وغیرہ پر قیاس کرتے تھے کہ جس طرح دنیا کے اندر با وغیرہ ہوتے ہیں جب وزیر بادشاہ سے سفارش کرتا ہے تو بادشاہ ماننے پر مجبور ہو تو ناؤزب باللہ اسی طرح اللہ بھی سفارش مان پر مجبور ہو جاتا ہے یہ بت ہماری یش کریں گے ناوز باللہ اللہ مجبور نعوذ باللہ من تو انہی کے بارے میں اللہ رب العزت کے ایک اور جگہ قرآن حکیم میں فرماتے ہیں وَلَا وَلَا منها عدل. کوئی سفارش قبول نہیں ہوگی قیامت کرن کسی کی ان کی یہ سفارش کام نہیں آئے گی نفا نہیں دے گی اور نہ ان سے کوئی فدیہ اصول کیا جائے گا یعنی زبردستی کوئی سفارش نہیں کر سکے گا ہاں جس سے اللہ اجازت دیں گے علامن اللہ الرحمن جسے رحمان اجازت دے گا وہ سفارش کر سکے گا جی آج یہاں تک کافی ہے انشاءاللہ کر کے رہیں گی جی. ٹھیک ہے جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ